پھر اگر وہ منہ پھیری تو فرمادوں میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا برابری پر اور میں کیا جانوہ کے پاس ہے یا دور ہے وہ جو تمہیں ودا دیا جاتا ہے